خلافت کی بحث ہوئی تھی اور اس میں جو صحیح ترین تفسیر طلب سے منقول ہے وہ واضح کی گئی تھی لیکن اس میں ایک بحث ابھی تک باقی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا ان کے دین کو قبت عطا فرمائے گا اور ہر خوف کو ختم کر کے دنیا میں ان کو امن عطا فرمائے گا یہ ساری چیزیں کٹی ہیں اس خلافت سے کیا مراد ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے اقتدار سے ہے امن سے ہے اور غلبہ سے ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی یہ آیت کے بز فال ربو کا للمائی کا نیچا خلیفہ اس سے یہی خلافت مراد دی ہے جس کا مقصد غلبہ ہے حکومت ہے ابتد ہے تو حقیقت میں جنہوں نے یہ مانا لیا انہوں نے پھر آگے ایسے فلسفے بنائے کہ غلطیاں کی اور تفریح میں بھی بہت سارے معاملات کو وہ صحیح ادا نہ کر سکے تو حقیقت میں یہ دو الگ الگ ہیں ایک ہے خلافت عرضی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ واضح کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ ہے کہ زمین میں آباد کاری کا سلسلہ اس سے پہلے انسان دنیا میں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کر کے آباد کر کے ان کی حیثیت فرشتوں کے سامنے واضح کی ان کے کمالات کیا ہوں گے ان کی علمی فضیلت کیا ہوگی ان کے صفات کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں بیان کی یہ ایک الگ معاملہ ہے دوسرا خلافت سے یہ مراد کہ وہ غالب ہوں گے غالب کس پر ہوں گے وہ زمین پر جو معاشرے آباد ہیں آبادیاں ہیں مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں ان سب پر اسلام کی قوت کے ساتھ وہ غالب ہوں گے یہ دوسری خلافت ان دونوں کو گڈمٹ نہیں کیا جا سکتا ایک نہیں بنایا جا سکتا جنہوں نے ایک ہی بنا کر مقوم پیش کیا انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی حقیقت میں یہ دونوں الگ ہیں ایک آبادی کے لحاظ سے زمین کی خلافت کا مسئلہ ہے کہ آغاز پر اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا اس کا تذکرہ سورہ البقرا میں وَاِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْبَلَى اِذَتِ جَاعِلٌ فِي الْأرضِ <خلیفہ> یہاں سے شروع ہوتا ہے اور دوسری خلافت جو کہ غلبے اقتدار حکومت سے متعلق ہے وہ خاص وعدہ ہے اللہ کا صرف مسلمانوں سے زمین میں آباد تو سارے ہی ہیں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں مختلف مذہب رکھنے والے لوگ ہیں مختلف طبقات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مسلمانوں سے مسلمانوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ خلافت بالکل الگ ہے وہ خلافت, ہے وہ خلافت کیا ہے وہ خلافت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں جو کچھ کرنے آئے تھے ہر نبی کے بعد نبی آتے رہے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ تشریف لائے گا صلی اللہ علیہ نے اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے پیش کر دی نبوت کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ وحی ہدایت کی وحی کا سلسلہ کہ آسمانوں سے جو جاری تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا مکمل ہو گیا لیکن دین تو باقی ہے دین نے تو ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے اب خلافت سے یہ مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور وہ دنیا سے اپنی زندگی اپنا وقت مکمل کر کے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اب دنیا میں وہ نظام جو انہوں نے قائم کیا اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا نام ہے خلافت یہ خلافت حقیقت میں نیابت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیابت اللہ کے رسول کی ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول کی دو حیثیتیں حسیت ایک رسول کی حیثیت تھی اور ایک حاکم کی حیثیت تھی آپ اللہ کے رسول تھے آخری رسول تھے صاحب کتاب صاحب شریعت تھے تو ایک حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی پھر دوسری حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ نے اللہ کے دین کو عملاً دنیا میں قائم کیا اس دعوت کو جو اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگایا اس دعوت کو پیش کیا اس کو واضح کیا اور اسی طریقے سے پھر اس کو دنیا میں غالب کیا لَيُنْهِرَاهُ عَلَىٰ تِينِ قُلِّهِ صرف پہنچا دینا نبی کا کام نہیں تھا بلکہ اس کو واضح کرنا اور اس کو دنیا میں غالب کرنا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دین غالب نہ رہے صرف دین اسلام کو دنیا میں خلبہ حاصل ہو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ تعالی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اس نبی کے ذریعے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرے اس حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی تھے آپ نے باقاعدہ حکومت کی ہے نبیوں نبیوں میں سے ان نبیوں کے اندر شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے حکومت بھی عطا فرمائی کچھ نبی وہ تھے کہ جو صرف دعوت ہی دیتے تھے ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی تھی وہ کمزور ہی رہے لیکن کچھ نبی ایسے بھی آئے ان کو اللہ تعالی نے علاوہ جناز پر بھی پرندوں پر بھی ہر چیز پر اللہ تعالی نے ان کو حکومت دی یہ نبیوں کا سلسلہ بھی ہے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی نعمت عطا فرمائی اب نبی رسول بھی تھے اور حاکم بھی تھے رسالت اور کا تلسلہ تو قیامت تک جاری ہے وہ اللہ کے نبی کا ہی ہے نبی کا ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی ساری شریعت اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوخ کرتے ہیں آپ کی ہی رسول کے قیامت تک واجب ہے دنیا سے چلے گئے آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب قوم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکومت میں نبی کے نائب تھے رسالت میں نائب نہیں تھے رسالت میں نائب کوئی نہیں ہوتا نبی کا پر اس میں میں نیابت نیابت نہیں ہے نیابت حکومت میں ہے حکومت تو کابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے خلیفات کہ جب حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عت ہوئے تو پھر ان کے خلیفہ کون بنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلیفہ تھے اور اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت و خلیفت رسول اللہ سے نبی کے خلیفہ کے خلیفہ کتابوں میں یہی کچھ لکھا جاتا ہے تو گویا کہ یہ خلافت ایک سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بارہ فلفاپ ہوں گے اور بارہ کا عدد یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پر مکمل ہوتا ہے شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ بیان کی ہے پہلے خلیفہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر تین خالد تھا ایک ہی تھا فطروں کا شکار مسلمان پورے دور پر نہیں ہوئے تھے اگر یہ کا آغاز تو ہو گیا تھا اختلافات بھی شروع ہو گئے تھے یہ بات میرا خیال ہے آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ وہ خلافت جس کا تعلق غلبے سے ہے حکومت سے ہے یہ خلافت حقیقت میں نیابت ہے اس کی محمد اللہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کام پہتیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی کام خلیفہ کا ہے اور اس انہی عمور کی بنیاد پر دنیا میں خلافت اسلامیہ دو خلافتوں کا دوسری خلافت ہے غلبہ کی جس, جس, جس کا ذکر سورہ النور کے اندر ہے وعد اللہ آپ انسانوں کو آباد کرنا انسانوں کی خوبیاں صلاحیتیں کرنا اور دوسری خلافت ہے کہ جو اللہ حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے یہ دو بالکل الگ الگ ہیں ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا گھٹ مٹ نہیں کیا جا سکتا بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک بڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی اور اس کی بنیاد پر ایسے ایسے فلسفے ایجاد کر لیے کہ جس نے بھی کہا ان انسان اللہ کا خلیفہ ہے بس آگے پھر وہ سلسلے اس نے اپنے اپنے فلسفے بنائے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان دونوں کو الگ الگ سمجھیں بحثیت آبادی کہ تو انسان خلیفہ اب بھی ہے ہمیشہ سے اور چل رہا ہے یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن خلافت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی مسلمانوں کا غلبہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا یہ یہ چیزیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خاص لوگوں سے کہ جب تم ایمان اور صالح کے معیار پر پورے اترو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا یہ خلافت نبوت سے متعلق ہے اس کی نسبت نبی سے ہے اس کی نسبت نبی سے ہے اور نبی کا خلیفہ ہوتا ہے جو کام نبی کرنے کیے وہی وہ کام خلیفہ کے ہوتے ہیں آج بھی اگر دنیا میں خلافت قائم ہوگی اگرافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں قائم ہوگی اور اس کے لیے وہی وہ دستور ہوگا وہی وہ نظام ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارہ خلفاء کے دور میں جو کچھ تھا آج بھی اسی معیار پر ہم خلافت کو قائم کر سکتے ہیں اور اس کے قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکمن مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا دنیا میں خلافت قائم ہو اگر نہ ہو تو اس کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کوشش میں دعوت کا کام بھی ہے اور اس کوشش میں جہاد کا کام بھی ہے دیکھو نا آخر میں بھی خلافت قائم ہوگی دنیا میں خلافت قائم ہوگی مہدی خل... خلیفہ ہوں گے جن اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مسلمانوں کے پاس قسبت ہوگی غلبہ ہوگا کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہوگا دنیا میں بہت امن قائم ہوگا یہ سارا کچھ ہے اس کا ایک نقشہ شروع میں بھی خلافت قائم ہوئی اس کا نقشہ موجود ہے آخر میں خلافت قائم ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہدایات وعدے کر دی ہیں تو نقشہ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے اب اس کے لیے کوشش کابش یہ لازم ہے امام مہدی خلیفہ کب بنیں گے جہاد ہو رہا ہوگا بڑی شدت ہوگی زبردست مقابلے ہوں گے تو اس جہاد کے دوران امام مہدی بیب لیں گے اور سارے مسلمان ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے طلبے سے نواز دے گا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا الحمد للہ <الرَّزِيم> بھائی جو بحث میں نے بتائی ہے اس کو وہاں لکھ لیں اس کاری بحث کو جہاں آپ نے یہ لکھا تھا کہ انسان خلیفہ کس کا بات کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ بات نے اور توجی حال پیش کی ہیں ہم نے آپ کے سامنے سلق کی تفصیل پیش کر کے یہ بتایا کہ یخلو تو باغ کہ انسان کو اللہ تعالی نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک جائے گا دوسرا اس کی جگہ لے گا باپ کی جگہ بیٹا لے گا ایک نسل کی جگہ دوسری نسل لے گی اس طریقے سے یہ تناسل کا سلسلہ طوالل کا سلسلہ اموات کا سلسلہ دوسروں کے نئے لوگوں کے پہلے کی جگہ آنے کا سلسلہ یہ قائم ہے یہ ہے خلافت مراد ابن کثیر نے بھی یہی واضح کیا ہے اور دوسری معصور میں بھی خلافت کا یہی جہاں لکھی دوسری اور غلبہ اور حکومت کے معنی میں اس کو اسی بحث کے اندر لکھ دیں یہ اس سے نہیں ہو سکی تھی اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا اب آگے پڑھتے ہیں جہاں سے سبق چھوڑا ابن کیجئے جب ہم نے کہا لا ایک سے سے فرشتوں سے اس جو دور سجدا کرو تم لے آدم آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا یعنی ابلیس نے وہ سخبارہ اور تکبر کیا وہاں منل کافی اور ہو گیا وہ کفر کرنے والوں میں سے جی سب سے پہلے اللہ تعالی نے اولاد آدم کو اپنا یہ احسان جتلایا ان کو اپنا احسان یاد کروایا کہ ہم نے تمہارے باپ کو جو بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی تھی جو فضیلتیں بنی آدم ہونے کے لیے تمہارے لیے فرشتوں پر علم کے ساتھ انسان کو فرمائی ایک تو بات یہ تھی اور دوسری فضیلت آدم علیہ کو کیا دی کہ ہم نے ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تم آدم کو سجدہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر قائم کی اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو واضح کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس کا سر فرما رہے ہیں اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے عتی کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے بہت النا پیچھے بھی یہی لفظ آیا جب کہا تیرے رب نے تو کہ اللہ کلام کرتا ہے اور ہمیشہ سے کرتا ہے اس سے اللہ تعالی کا کلام ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس آئے کے شروع میں بھی وعز کلنا جب ہم نے کہا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی یہ کلام ہے جو اللہ تعالی کا مسلسل جاری ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یہ بات اس لیے زیادہ زور دے کر کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سر کلام کا انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کلام کرنے والا یہ نہیں مانتے حالانکہ پرانے مجید میں بار بار اس کی گواہی موجود ہے کہ اللہ نے کلام کیا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کیا کہا اس جو دول آدم آدم علیہ اسلام کو سجدہ کرو اللہ پر تو فسا دور انہوں نے سجدہ کیا انہوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ کیا تھا جی کہ یہ اطاعت اللہ کے لیے تھی سجدہ آدم علیہ کے لیے تھا تو جو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے تعلیم کا سجدہ بالکل الگ ہوتا ہے تو ایک ہے عبادت کا سجدہ جو کبھی کسی دور میں بھی جی؟ کسی دور میں بھی غیر اللہ کے لیے نہیں تھا کسی شریعت میں بھی عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں تھا اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں تھا البتہ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ تھا تعظیم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے بعض لوگ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اسی شبے کو رد کیا ہے بھائی ویسے فضول ہیں اللہ تعالی حکم دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کی حکمتوں کو بہت زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کے حکم کی احساس فرشتے سجدہ کر رہے ہیں لیکن سجدہ کرنے کا حکم کس کے لیے ہے آدم علیہ السلام کے لیے ہے تعظیم کا تجربہ بھی پرانے مزید میں اس کے لیے دلیل موجود ہے وَرَفَعَ بَوَيْهَ الْعَرْشَ لَهُ <سُجدًا> کہ جب یوسف علیہ السلام کے ماں باپ مصر میں آئے اور سارے بھائی اکٹھے ہو کر ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو دونوں کو پر بٹھا لیا اور سارے کے سارے خرو لہو سجاد سب کے سب یوسف علیہ السلام السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو یہ تعین کا سجدہ تھا فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا اللہ حافظ اچھا بعض بعض لوگوں لوگوں نے یہاں لوگوں نے یہاں یہاں یہ مانا کیا ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے مشہور مفسرین بھی ہیں کہ جی آداب بجا لائے تھے جی سلام جیسے بندہ بڑا پیار سے بڑے بڑے احترام سے کسی کو سلام کہتا ہے سجدے کا مانا نہیں کیا رخ دے دیا آداب करना لانا احترام کا اظہار کرنا مخصوص تھا بالکل غلط ہے یہ माना نہیں کیا جا سکتا سجدے سے سجدہ ہی مراد ہے سجدہ ہی مراد تھا لیکن یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا حضرت اس کے لیے بڑی واضح حدیث ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ شام میں گئے شام کے اندر انہوں نے دیکھا کہ عام لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے وڈیروں کو باقاعدہ اللہ, اللہ, کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں شام میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ عام لوگ اپنے وڈیروں اپنے مذہبی پیشواؤں پادریوں وغیرہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو آپ آپ ان کی حیثیت میں تو آپ بہت بڑے ہیں تو جب وہ کرتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ ہم اپنے نبی کو یہ سجدہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہا معذ یہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا یہ حرام ہے آئندہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کرنا نہ میرے لیے نہ کسی انسان کے لیے اللہ تعالی نے منع کر دیا پہلی امت ہمیں تھا اس امت میں حرام ہے اور اسی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیم کا تو میں بیوی بی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجا کرتی میں بیوی بی کو کہتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے کہ خامد کا حق ہے اس کی جو حیثیت ہے بیوی بی کے سامنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تعظیم کا سجدہ جائز ہی نہیں ہے تو اب کوئی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا نہیں سجدہ کر سکتا یہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ دلیل لے لے کے اس قسم کی قبروں پر سجدے دے جی بڑے بڑے یہ جو پیر مرشد سمجھے جاتے ہیں ان کے سامنے کے سلام کرنا کوئی تو باقاعدہ سجدے میں پڑ جاتا ہے کوئی رکوع کی حالت میں جھکتا ہے کوئی کھڑا کھڑا اپنے جکنے کا اظہار کرتا ہے ایسی کوئی شکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے چاہے وہ رو کی حالت میں جھکنا ہے یا سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھنا ہے یہ صرف اللہ رب العال کے لیے ہے یہ خیر اللہ کے لیے کسی شکل میں جائز نہیں اگر معاذ کو اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرما دیا کہ اپنے لیے سجداد سے منع کیا تو اس امت میں کسی کے لیے یہ سجدہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ معنی ہم کریں گے اور اسی پر یقین پختہ کریں گے کوئی تعبیر نہیں کریں گے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو انہوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا اب یہاں بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا ابلیس فرشتہ تھا وہ فرشتوں میں شامل تھا اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو اور اگر ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے اس سے کہا ہی نہیں تھا ہاں? کہا ہی نہیں تھا کیونکہ حکم تو تھا اس جو فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو اگر ابلیس فرشتہ آ نہیں کیا تو پھر غلطی ہے اگر فرشتہ تھا ہی نہیں اس کا مطلب ہے اس کو حکم تھا ہی نہیں اگر اس نے انکار کیا تو اس کے انکار کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو نہیں غلط بات یہ ساری بحثیں فضول بالکل واضح ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ رلیف جو ہے یہ جنوں میں سے تھا یہ جنوں میں سے تھا ابن اب کہتے ہیں کہ یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا زمین کے باشندوں میں سے تھا اللہ کو اکبر لیکن عبادت بہت زیادہ نافی کرتا تھا عبادت کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ اطاعت کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شامل سمجھا جاتا تھا لیکن فرشتوں میں سے نہیں تھا یہ اس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیدہ قول ہے لیکن اس نے اگر انکار کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حکم نہیں تھا یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہی وعدے کر دیا ہے کہ میں نے حکم کو بھی دیا تھا۔ یہ ایک منا اللہ اس امر تو اللہ تعالی نے جب اس نے انکار کیا تو ابلیس سے پوچھا ما منا تجھے کس چیز نے روکا اللہ تش ہوگا کہ نہیں سجدہ کرتا اس امر جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس نے حکم ماننے سے انکار فرشتوں نے مان لیا سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا انکار کر دیا ابا اس نے انکار کیا تکبر کیا یعنی انکار تکبر کی وجہ سے کیا وہ کہتا ہے خلقتنی من خلکتا من ملتی اے اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے بہتر ہے بہتر ہوتے ہوئے یہ تکبر اس لیے کثیر نے لکھا کہ سب سے پہلا جرم اور گناہ جو ہے وہ تکبر تھا اس گناہ کا ارتکاف کیا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت جس گناہ سے ہے غصہ جس گناہ سے ہے وہ ہے وہ تک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا سب سے برا گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں کے کے جانے برابر کے بھی تک ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ تکبر اتنی بری چیز ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا پڑھائی کا اظہار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے بہت سخت بات اس حوالے سے فرمائی ہے تو یہ ابلیس تکبر سے تکبر سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ کہا کہ ابلیس نے حسد کیا یہ حسد کی بیماری تکبر کی وجہ سے پیدا میں اچھا ہوں جی میں بڑا ہوں محق میرا تھا یہ دوسرے کو کیوں مل گیا یہ جو حسد ہے نا یہ بھی تکبر بڑی بیماریوں کو جنم دیتا ہے ظلم تکبر سے پیدا ہوتا ہے جتنا یہ ظلم جاتی نا آدمی اپنے آپ کو ہاتھ پر سمجھ کر اپنا حق کرار دے کر है کے ہاتھ کو तो کرتا किया جاتا ہے انکار کیا اس انکار کی وجہ سے فرمایا وہ کافروں میں شامل ہو گیا کرشتوں نے سجدا کر لیا وہ اثاث کرنے والوں میں شامل ہو گئے یہ دونوں کا دونوں کا آپ رستہ الگ الگ ہو گیا اللہ اکبر تو پہلی فضیلت آزم علیہ السلام وسلام کی کیا تھی علم دوسری فضیلت اللہ تعالی نے کیا دی فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو کو حکم دیا سجدہ کرو تو یہ آدم علیہ ابلیم کی فضیلت ثابت کی ہے سب پر اگر وہ جنوں میں سے تھا تو جنوں پر بھی انسان کی فضیلت ہے فرشتوں پر بھی انسان کی فضیلت ہے سب پر انسان کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے اللہ اللہ کسی کسی کو پر فضیلت دیتا ہے ہے یہ کا حق ہے وہ جو چاہے نے نے مان جنا تبا بنال وقل یا آدم مسکن اور ہم نے کہا سکونت حاصل کر جنت میں اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو وکلا اور تم کھاؤ دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے دن باپ راغت جتنا چاہو تما جہاں سے چاہو پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہے جہاں سے جتنا پسند کرو تم کھاؤ بلا تقرا اور نہ قریب جاؤ ہی شاہجہ اس کا کے رخولا بس ہو جاؤ گے تم محنت واللم کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کے لیے کہا کہ بھائی یہ پہلے یہ مرحلے طے ہو گئے اور اس کے بعد کہا کہ تم جنت میں رہو اب اس نے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آدم علیہ اور ان کی بیوی بی اگر کہ یہاں بیوی کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے فرمایا اللہ تعالی نے تمام سب انسانوں کو ایک جان سے آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا وہ آلہ کا منہا سوجا آدم علیہ سلاد و سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا یہ سورہ کی پہلی آیت ہے وجہ منہا سوجا ہا یس یہ سورہ آرام ہے کہ آدم علیہ سلاد و سے ہی ان کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کے ساتھ تو گویا کہ آدم علیہ سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا اس کا تذکرہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے تورات کے حوالے سے موجود ہے معصور تفاثیر میں اقوال صحتہ بھی اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں حضرت ابل عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان, کو ان کا بھی بیان اس حوالے سے موجود ہے کہ حبا تو, حبا کا تو حدیثی کتابوں میں, ہے. جی بخاری میں بھی ہے کہ آدم علیہ کی کا نام تھا تو ان کو آدم علیہ کی پسلی تھے بعض نے پائیں پسلی کا ذکر کیا ہے بائیں پسلی تھے کو پیدا کیا اللہ اکبر اس کا جو نرم حصہ ہے نا یعنی اس سے پیدا کیا ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے سختی نہ کرو اس سے نرمی کرو یہ پتلی سے پیدا ہوئی ہے اگر سختی کرو گے توڑ بیٹھو گے اس عورت کو اس کو اگر سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے تو سختی نہ کرو اللہ تعالیٰ سلامت وسلام کی پتلی سے پیدا کیا ہے وہ حبہ کی خصلت پیدائشی اعتبار سے ساری عورتوں میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے نرم لہجہ نرم انداز, آ, اچھا طریقہ اللہ کے نبی تم میں سے اچھا وہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ آنا خی ری میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں تو بھلائی کرنا خیر کرنا نرمی کرنا نرم طریقے سے اس کو سمجھانا اور پھر دیل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ تخلیقی اعتبار سے یہ کمزور ہے عورت تخلیقی اعتبار سے کمزور ہے اور اس کمزور سختی اس کی کمزوری ہے تخلیقی کمزوری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا فرمایا دو وجہ مرد کو فضیلت ہے عورت پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے اس کو حاکم بنایا ہے ذمہ دار اس کو بنایا ہے اور دوسرے وبیما فکو بن اموال دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے عورت کا نفقہ ہے. اس کی ضرورتیں مرد پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذمہ داری دی ہے, تو جو نفقہ کا دار ہے اس کو بھی حاصل ہے تو یہ دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے مرد کو یعنی حاکم بنایا ہے عورت پر لیکن حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے اس کو توڑ نہ بیٹھے یہ پتلی کی مہند ہے سختی کرو گے تو توڑ بیٹھو گے تو کیا بات وادے ہوئی کہ ہبا کو آدم علیہ والسلام سے پیدا کیا یہ تخلیق کا معاملہ اچھا بہت سارے لوگ بڑے ہی پریشان ہیں بےچارے اس پر بڑی بحث کرتے ہیں کہ جی پسلی سے کیسے پیدا ہو ہوگی یہ کیسے پیدا ہو ہوگئے یہ سوال اتنا ہے اس قدر سوالہ سوال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عقل پسند بڑے پھرتے ہیں یہ ملحدید ہاں جی اصل میں وہ طویلے کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے ہی پیدا کر لیا ان کی نسل سے پیدا کر دیا یہ ان کے جیسے وہ تھے ایسے ہی بالکل اسی طریقے سے ان کی بیوی کو بھی بنا دیا غلط بات ہے اللہ نے مجید میں واضح طور پر فرمایا اور اللہ کے نبی نے جو بذا کی ہے پرانے مجید کی اس کے اندر کوئی کمی رہ نہیں گئی اور واضح کر دیا ہے کہ ہبا کی جو تخلیق ہے تو آدم علیہ السلاۃسلام کی پتلی سے ہوئی ہے اب رہ گیا یہ سوال کہ جی کیسے ہو گئے یہ تو بڑا مسئلہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے مسئلہ عیسی اللہ ہے کا مسئلہ آدم بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے یہ, یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالی نے عیسی اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے تو اس مثال کو سمجھو کہ آدم علیہ السلام تو اسلام کیسے پیدا ہو گئے آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی نہ کچھ تھا اللہ نے ان کو مٹی مٹی سے پیدا کیا مٹی کا ڈھانچہ بنایا اس ڈھانچے میں روح روک کے ان کو ایک زندہ انسان بنا بھائی تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور اگر تمہاری سمجھ معیار کہاں سے بن گئی بھائی تمہاری سمجھ ہے اتنی چھوٹی تھی کہ اللہ تعالی کی تخلیق کے سارے کارنامے اس کے اندر آ جائیں یہ, یہ تو نہیں ہو سکتا تو اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کا بہوا خلق علیم کس طرح پیدا کرنا ہے وہ زیادہ جانتا ہے آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی کچھ بھی نہیں تھا مٹی سے پیدا کر آدم علیہ ان کی بیوی کو ان کے اندر سے اللہ تعالی نے نکال دیا اور عیسا علیہ اللہ سلام کی ماں کی باپ نہیں تھا تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تخلیق کے یہ سلسلے ہیں وہ جس طرح چاہے کرے جس طرح چاہے پیدا کرے تو اس پر اعتراض یا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات یہ تمہاری سمجھ کی کمزوری ہے تمہاری عقل دان چھوٹی ہے اس کو تسلیم کرو کہ تمہاری عقل کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنے کی بجائے تم اپنے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرو ہاں جی آدم علیہ السلام سلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا دونوں کو پیدا کر کے مقصد مقرر کر دیا یس کو نا کہ عورت کے ساتھ مرد سکون حاصل کرتا ہے اس سے اس کو تبھی لگن ہوتی ہے محبت ہوتی ہے یہ فطری تقاضا ہے تو اللہ تعالی نے فطرت بنائی ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کی فطرت اللہ نے بنائی تو انسان کی ضرورت جس طرح کھانا ہے کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پینا ہے اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں اس طرح اللہ نے اس کی تکلیف میں اس کی جنس رکھ دی ہے ایک ضرورت جنس کی رکھ دی ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے جب اس کی بھوک کا علاج کرنا تھا تو بہت چیزیں پیدا کر دی اس کے کھانے پینے کے لیے اور اس کی جو جنسی ضرورت تھی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت رکھ دی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت بنا اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کر دی پھر ایک اور تفسیر میں نقطہ یہاں بہت اہم ہے فرمایا اے آدم تو بھی اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو یعنی یہاں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ انسان کا سمال اور خوبی یہ ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرے پہلی عورت اور پہلا مرد اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نکاح کر کے بیوی بنایا جانوروں کی طرح نہیں ان کو چھوڑا جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا کہ نر اور مردہ اپنے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے بلکہ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ انسان کی کا جو کمال ہے انسان کا جو شرف ہے اس کا یہ سہادہ ہے کہ نکاح کے ساتھ یہ جن کی ضرورت پوری کرے تو پہلا جوڑا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام اور ہوا کے سلسلے میں تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تو حبا کو ان کی بیوی بنایا اور بیوی بی بنا کر پھر ان کو اجازت دی کہ بھائی تم آپس میں اپنا تعلق قائم کرو اور ان کو کہا کہ تم دونوں جنت میں سکون حاصل کرو جنت میں آباد ہو جاؤ اللہ کو جنت یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جنت جو ہے اس میں نہریں بھی ہیں اس میں خوبصورت عمارتیں بھی ہیں اس میں ہر آرام رہائش کی چیزیں موجود ہیں جی پکیزا بیویاں موجود ہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں باغات ہوں گے وہ باغات کی کثرت کی وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے ہوگا تو اس میں صرف باغے باغات تو نہیں ہوں گے بہت کچھ ہوگا لیکن کثرت میں باغات کی وجہ سے کو جنت نام رکھ دیا ہاں جی جنت میں تم بھی اور تمہاری بیوی دونوں رہولا مینہ اور خواہش ہے جتنا پسند ہے یہ باپ برا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں کھاؤ پیو خوب کھاؤ لیکن بڑا تقربہ شادا لیکن اور اس درخت کے قریب نہیں جانا سبحان اللہ اس درخت کے قریب نہیں جانا یہ آزم علیہ السلام اور حوا کا جنت میں جانا یہ ایک امتحان کے لیے تھا یہ امتحان شروع ہو گیا ہاں امتحان شروع ہو گیا یہ جنت میں امتحان کے لیے آزمائش کے لیے ان کو اللہ تعالی نے جلت میں بھیج دیا اور کہہ دیا کہ کھاؤ سارے درخت یہ سار جو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا یہ اس درخت سے کیا مراد ہے بعد نے اس سے مراد گندم بعد نے اندور کسی نے کوئی کسی نے کسی نے انجیر کا نام لیا کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی مرحوب ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا یہ مختلف تفادیل اسرائیلی روایات سے کی گئی ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے کہ وہ درخت کون تھا تھا نہ اس کی نشاندہی کی نام لیا نہیں کہا جنت سے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا وہ کون سا درخت تھا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا تذکرہ نہ کرے تذکرہ نہ کرنے میں بھی حکمت ہے کسی چیز کے ذکر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو جب تذکرہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے ہم بھی یقین کے ساتھ کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکیں گے ہاں جی نہ بس ہو جاؤ گے تم ظالموں سے اگر تم نے اس رخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا ہے تو پھر یہ بڑا ظلم ہوگا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو یہ پہلے سے بتا دیا ہاں؟ یہ پہلے سے بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا یہ ازمائش ہے تمہارے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے اس طرح کے قریب نہیں جانا یہ یہ روک دیا اللہ اکبر فاض اللہ انہا پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے جہ پس نکال دیا ان کو ہے جس میں میں تھے سے ہم نے کہا بے تر جاؤ بن تمہارا ایک دن دوسرے کے لیے دشمن ہوگا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ولاحرب اہرے کی جگہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک جی بانو پھسلا دیا بہتا دیا اتنے شیطان نے دونوں کو یہاں تو مجمل ذکر ہے کہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن سورہ میں اور دوسری یعنی سورتوں کے تفصیلات موجود ہیں انہوں نے, اس نے آ کر کسمے کھا کھا کر, کر, کر یقین دلایا کیا بدلنا ہوا بے بھرور پڑے کھوکھے دیے اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھالو گے تو پھر ہمیشہ یہی رہو گے تم فرشتوں میں سے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے اب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ یہاں رکھنا نہیں چاہتا اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا لیکن تمہارے فائدے کی بات یہ ہے کہ تم اس کا پھل کھاؤ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی تھی نا کہ بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر واضح کر دی ساری بات وادے کرتی تھی کہ پھل کھاؤ گے بڑا نقصان اٹھاؤ گے اب اس نے اس ظالم میں پہکانے دھوکہ دینے کے لیے اس میں کھا کھا کر یہ کہا کہ اگر کھا لو گے تو یہاں رہو گے جگہ تو بڑی خوبصورت ہے بڑے آرام کی جگہ ہے اب اس جنت کو کون چھوڑے اب انہوں نے جبکہ جنت کو دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا و وہ جنت اتنی خوبصورت ہے ایسے نقشے ہیں کہ بس قرآن بیان ہی کر سکتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا کتنی خوبصورت ہے تو دیکھ لیا تھا جی آدم علیہ السلام تو اس میں چلے گئے دیکھ لیا اب اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کے بندہ چھوڑے گیا اب دیکھیں یہاں شیطان داخل ہو گیا اس نے کہا یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے پر یہ چند دن کی ہے تمہارے پاس یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے مقصد اللہ کا یہاں سے تمہیں نکال کے لے جانا ہے لیکن دونوں ہی دھوکے میں آ گئے آدم علیہ اور بیوی بھی دھوکے میں آ گئے اللہ اکبر پھل کھا لیا جس وقت پھل کھایا تارے وہ جنت کے لباس سے وہ اتر گئے اللہ تعالیٰ ہو گئی یہ ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے فتفقہ الجنہ فوراً جنت کے درختوں سے پتے لے لے کے اپنے آگے اور پیچھے رہ کے, یعنی اپنی شرم گاؤں کو رہے تھے اللہ تعالی نے پکارا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی بی کو کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور یہ شیطان تمہیں دھوکا دے گا باق اللہ کیا میں نے تم نے غلطی کر لی ہے تم دھوکے میں آ ہو اللہ اکبر آگے فرمایا بک اللہ بے تب باد اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا چلو اب زمین پہ اتر جاؤ جنت سے نکل کے زمین پہ اتر جاؤ لیکن یاد رکھو تمہارا ایک دوسرے کے, دش... کے لیے دشمن ہوگا کیا مطلب یا تو مراد یہ ہے کہ جو دشمنی تم سے اس ابلیس نے یہاں کی ہے دھوکا دے کر تمہارا یہ حال کر دیا جنت کا لباس اتر گیا تم پریشان ہو گئے اور تمہیں جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا زمین پہ اترنے کا حکم دے دیا گیا یہ شیطان اس دشمنی میں زمین پر تمہارے پیچھے پڑا ہی رہے گا وہ دشمنی کرتا ہی رہے گا باہ دے بہ دن ادو یہ دشمنی انسانوں اور شیطانوں کے درمیان اس دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ مستقل تمہاری دشمنی شروع ہو گئی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ دشمنی قائم رہے گی اور یہ شیطان تمہیں ہمیشہ دشمنی کے رویے کے ساتھ کمراہ کرتا رہے گا نقصان پہنچاتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ بات فرمائی یا اس کی دوسری تبدیل یہ بھی کی گئی ہے کہ بادل باد, باد تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے کیا مطلب کہ انسان انسان کا دشمن ہوگا انسان انسان کا دشمن ہوگا یہ یہ تمہاری سرش کے اندر بھی یہ دشمنی کے جذبے بھی اللہ تعالی نے رکھ دیے جھگڑے ہوتے رہیں گے کتروں بار گری ہوتی رہے گی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے سلسلے ہوتے رہیں گے یا اس سے مراد انسانوں کی آپس میں دشمنی ہے دونوں ہی تفریحیں موجود ہیں دونوں کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اس طرح کہ جو لوگ شیطان کے رویے اختیار کریں گے شیطان نے حسد کیا اس کے ذریعے پھر حسد پیدا ہو جائے گا جس طرح وہ بہتا ظلم کرتا اور ایک دوسرے کے ساتھ جاتیاں یہ انسان بھی شیطان گویا کہ یہ رستے دکھائے گا دشمنیوں کے اور انسان جو شیطان کے رستے پر چلے گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جو شیطان سے بچ کر ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں گے وہ آپس کی سے بچ جائیں گے. یہ دونوں معنی کو ہم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تحزا کرتا ہے کہ دشمنی نہ کی جائے دیکھیں مسلمان غیر مسلموں سے جہاد کرتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ یہ جہاد جہاد کوئی دشمنی دشمنی ہے ہے ہے ہے نہیں دشمنی نہیں ہے! یہ خیر خواہی ہے! خیر خواہی ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالی کے حکم کو قبول کر لیں اس زمین پر غیر اللہ کی حکمرانیاں ختم ہو جائے ظلم ختم ہو جائے یہ جتنے شیطانی ہیں یہ ختم ہو جائیں اللہ کا حکم زمین پر قائم ہو جائے اللہ کے حکم کے ساتھ امن مل جائے اس امن سے انسان سلامتی کا گہوارہ بن جائے کہ جہاد بھی خیر خائی ہے ایک چور ہے ایک چور کا آپ ہاتھ کاٹتے ہیں ہاتھ کاٹنا اگرچہ تکلیف دینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ایک قاتل کو مقتول کے جواب میں قتل کر دو اللہ کا حکم ہے احساس اللہ کا حکم ہے بظاہر اس کو قتل کرنا لیکن اللہ کے حکم پر عمل کر کے کے اندر امن کو محفوظ کرنا ہے تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے حکم سے تو یہ امن قائم ہوتا ہے ظلم ختم ہوتا ہے یہی انسانوں کی خیر فائی ہے اسی سے دشمنیاں ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگنے سے انسان انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں ان نظاموں کے ذریعے دنیا میں فساد اور تباہی پھیلتے ہیں چیزوں کو سب کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے تو ساتھ یہ کہہ دیا اور تمہارے لیے زمین میں مستقر کی جگہ فائدے ہیں الہین ایک دوسرے تک مطلب زمین میں بھی تم کچھ مدت کے لیے جا رہے ہو وہ مستقل طور پر وہاں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا یہ عارضی ٹھکانہ ہے آزمائش امتحان تھے جنت میں بھی ٹھکانہ عارضی تھا اور امتحان آزمائش کے لیے زمین پہ آئے ہیں یہ اس, اس امتحان کی وجہ سے زمین پہ بھی ٹھکانہ عارضی ہے مستقل, مستقل, نہیں. مستقل نہیں ہے مستقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا امتحان دینا ہے امتحان مکمل ہو جانا ہے، بات ختم ہو جانی ایک ایک بندے کا بھی امتحان ہے ساری تمام اور انسان کا بھی امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے امتحان آسمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے لیکن یہ وقتی ہے عارضی ہے مستقل نہیں ہے کچھ مدت کے لیے بہت تھوڑے فائدے اس کے اندر رکھے ہیں بہت تھوڑی جگہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ کے لیے وہ بہت کچھ ہے جگہ بھی بڑی ہے فائدے بھی بہت ہیں تو امتحان کر کی دنیا ہے امتحان سمجھ کر ہی ہم نے یہاں رہنا ہے الحمد اللہ